اور فرون کی بی بی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری انکھوں کی ٹینڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے آہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے